اور کہیں گے وہ جو دبے ہوئے تھے ان سے جو اونچے کے تھے بلکہ رات دن کا دیا ہے فریب تھا جب کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کریں اور اس کے برابر والے ٹھہرائیں اور دل ہی دل میں پچے تانی لگے جب عذاب دیکھا اور ہم نیتوک ڈالے ان کی گردنوں میں جو منکر تھے وہ کیا بدلا پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے